الحمد لله الذي هو اهل المغفره والتقوى سبحان سلاف لوندیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنَّ اللَّهَ وَآيَاتِهِ لَهِيَ الْحَقُّ وَمَا صاحبك يا سيدي حبيب الله والصلاه والسلام عليك كل بالمامنير وعلى اليك وصحبه يا راحه العاشقين بمنابلش تلا الله عليه الوالدی و بارک و صلی الله تعالی علی رسوله ده السلام علیکم و الله و برکاته مہربانان حاجی محمد شبیر احمد صاحب بھائی محمد شکیل احمد صاحب اللہ تبارک و تعالی سعادت صادر سدارہ نالوال رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مجرت دور فرما کے تہارے باطنی اطاف فرماوے ساک آخر توفیق بخش اللہ دی اتنا عظیم اور وسیع ہے کہ بیاندان بیان نہیں آ سکتا اس گوشہ جناب کے سامنے سر رکھا گا یعنی قبل از وفات، مرن پہ ہے بس چلک تھوڑی جی بیان کرا جناب کے سامنے مگر اس پہ جناب فرماؤ اللہ جہ شاہ نہور جیڑی آئے تریم تلاوت کیسم یعنی حکم تین اللہ کی فرم بداری و اور رسولا اور رسول کی فرما برداری منكم اور تم میں سے جو حاکم ہیں امر والے ہیں. تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی فرما برداری اعتبار ام ہے ترجمہ کے لحاظ گا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی اللہ تعالی دی فرما برداری ات اڑو حکم آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما برداری واسطے بھی اتو حکم آیا ہے یعنی یہ سیگا دا تکرار نہ آیا ہے لیکن با ل میر تم میں سے جو امر والے ہیں انہوں دی جد واری آئی تو اب اتنا تکرار نہیں ہوا یہ سرکے حکمت اللہ تبارک و تعالی واسطے اللہ اللہ کی فرما برداری کرو یہ مستقل حکم کیوں آیا اس واسطے کہ اس رات پاک دا امر حکم اطاعت بالکل متلق اور غیر مشبوط اس واسطے کوئی شرط نہیں کیوں حاکم کیسلی اس جو حکم فرما ہے اتنے نہیں ویکنا جا جائز یا نہ جائز جو آنا ہے وہ سب ضروری یعنی ضروری کا مطلب ہے اپنے مرمرتبے مطابق وہ فرض واجب دا آئے مستحب دا آ جس طرح دا مرضی دا دے وہ اپنے درجے دے مطابق مستقل حیثیت رکھدہ اللہ تعالی دا حکم تو فرمایا اور اللہ اللہ کی اطاعت کرو اگے آ گیا رسول واسطے تو فرمایا اور الرسول آ رسول کی طاعت کرو اسے پھر آتی ہوں آیا ہوں اتے اتی ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ کا حکم وہ مشروط نہیں اللہ تبارک و تعالی کا حکم مشروط نہیں رسول اللہ کا حکم مشروط نہیں جن کس چیز آنا جائز نجائز کیونکہ وہ معصوم و تعالی نے دسی ہے مئی رسولہ اللہ جو رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے یقینا اللہ کی فرما برداری کی ہے جب رسول اللہ دی فرما برداری اللہ تعالی نے اپنی ہی قرار دے دی جائز ناجائز ویکنا ہی نہیں یعنی غور ہی نہیں کرنا ہو سکتا ہے رسول ناجائز حکم کر رہے ہوں؟ کیوں کہ اتے ناجائز ہو سکتا ہی نہیں اور پھر وہ اتنا اعلی قسم ہے عویر اللہ تبارک و تعالی تو بعد کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے نا پام فل رہے نہ فیلے جینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیتا ہے کسے کام کا امر فرمایا سدیا آ جا تو بندے تے فر ہو گیا نماز توڑنا نماز اتنے موقوف کرنا توڑنا میرے منہ چ نکلے موقف کر دینا کیوں کہ وہ ٹھیک نہیں بس جیب رسول اکرم نے سدیا اتے ہی چلے جا سرکار تین بازار کلاؤ جتوں مرضی کلاؤ کم کر کے واپس آ جب نماز چڈی سی شروع کر لیں. توجہ. نماز دا خی... نماز دل سرحد تسلیم دے خیال شریف نٹنا آپ خیال چ گم ہونا نماز خل ہونا آنا یہ تو پتا نہیں کسی بے وقوف دا خیال ہو سکتا ہے او میں حیران ہونا بھی اندازہ لگاؤ کہ حضور تو حضور رہ گئے دے کم نے خیال چ کبلے تو بھی ہٹ جائے جن بندی لگا فرے واپس آئے نماز اتو ہی شروع کر دماز دسو بھائی پتہ نہیں کتنے بہ گئے مسئلہ سوچیا ہونا کسی نے تو اللہ درانے مجید دی آئے پاک اس چیز دی گواہ ہاں یا یادین عام انس کجیبو للہ ہے اللہ ولی الرسول اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی جب تمہیں وہ بلائے اذا آ جب تمہیں وہ بلائے یہی فرمایا وہ بلائے ذکر پیچھے دو ہے نا اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں, بلائیں. یہ نہیں فرمایا را دعا, دعا واحد کا ہے اس کا مطلب ہے جب تمہیں وہ بلائے تو یار پیچھے دو نہ ذکر ہے بلائے ہو سا کہ بلاونا دے ریو تھوڑا بلانا ہے جب اوزا بھی ہوگا وہ بلاونا دے دیں مور شریف ہی توڑا ہے نا بلائیں. سمجھ نہیں لگی دارا کم جب تمہیں وہ بلائے کون رسول اور اللہ کا بلانا فرمایا وہ رسول کا بلانا ہے رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے کیوں کہ وہ باطن ہے یہ ظاہر تو اس بے بلان کا ظہور جب اس بے بلاو تو نا تو ایک ہی بلانا ہے دو بلانے نہیں بلاو دو نہیں شمار ہو رات جب تمہیں وہ بلائے لما یوف جی کم ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے زندگی اور یہ آیت پاک جیسے نے اتری ہے نا تو صحابی پاک نماز لکھ رسول اکرم نے سگے اللہ, ہو اللہ ہو رسول اکرم نے سگے بلایا صحابی نہیں گئے نماز ختم کر کے پھر گئے آپ نے فرمایا تین اللہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے آیا تر نماز نماز دے آنا چاہے اتنے نکتا ہے وہ نماز اچھے اللہ فرماتا ہے جب وہ تمہیں بلائے زندگی کی طرف ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا فرمائے ایسی شہر کی طرف جو تمہیں حیات عطا فرمائے نماز اچھا نماز میں ہے پھر رسول اللہ سدن اللہ فرمانا ہے زندگی بھی طرف سد دے پہ یہ مطلب نماز چاہے زندگی دیتی ہے لیکن جب رسول اللہ بلا لیں گے نا تو ہوں اصل زندگی ابھی ہونی ہے جہاں مستفا دی اصل زندگی میرے تو قبل مولانا صاحب پڑھ رہے نا اعلی حضرت امام اہل سنت شیر آخر آخر جب اشار پڑے اعلیٰ حدرت سن وہ اس گل کی مناسبت آ گئی لما یوق جی کو اللہ اکبر یعنی کیا مطلب کہ نماز میں مصروفیت سے ہو سکتا ہے زندگی برباد ہو جائے جب رسول بلائیں اور نہ جائے اور حکم جاننے کے بعد پھر ادھر مصروف رہے ہو سکتا ہے زندگی دوہاں جانا تو محروم ہو جائے جن طیب وہ جن حیات اتنے وہ پا نہ سکے یہ نکتل ماشی تم کہ رسول اللہ جل سکنگ تو نماز کے اندر مصروفیت یہ زندگی دے تباہی دا سامان بن جائے گی اور اس حالت رسول اللہ کی فرما برداری کرنا اے دونوں جہانا دی پاکی دا, دا سبب بن جائے گا مولا نواری مولا نمار اور وہ بھی اصل سبھی سے جلا خطر کی رے سیکمل کے گھر میں جاں اس پر دیکھے اور گفرے جان تو جان کر چکے تھے جو کرنی بشر ہی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یو یحیی وبارک اللہ اللہ وسلم اس پاس بدا نہیں آپ سلاح تسلیم دی اطاعت, این اطاعت خدا بندی لیکن ایک معمولی جا فرق رکھنا پتہ چلے کہ اترو دو وار کیوں آیا ہے اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو اطیع الرسلا رسول کی اطاعت کرو اتاد اتاد دو بارہ کیوں تکرار نہر آیا ہے اسی واسطے توجہ ذرا کہ اللہ کی اطاعت وہ مستقل ہے کہ اصلی عامر وہ ہے حقیم وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ اس حیثیت نال مستقل نہیں اللہ احتبار کو شریک ہو گئے نا شرک تو اصل ام اجازت امر کرنے والا وہ ہے لیکن ایتھے تکرار نال کیوں آیا اس واسطے کہ ایتھے تو ماد اللہ کیڑے کڈنے شروع کر دے تو سوچنا شروع کر کہ پتہ نہیں یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی اے ٹھیک ہونی اے کہ نہیں ہونی نہ فرما برداری خدا دی شمار ہونی ہے تشریح شریعت بنا یہ مختار کل نے لہذا یا مختار کل نے تو ہوں سوچنا نہیں جائز نجز گ نہیں پاؤنا جی خدا دے بارے نہیں سوچ دے جو حکم آئے گا کرنا پینا جائز پتہ نہیں اللہ تعالی نے جائز کیا کہ نہیں جائز کیا رسول اللہ واسطے بھی جائز نجائز نہیں سوچنا لگر اللہ تعالی نے اتی تکار کر کے ہوشارہ لطیف رکھا وہ دسا جناب دو کر دی دو بغیر دو نے ان دو کی راز ہے کہ اس گل چ نہ رہا جی کہ واہج آئے رسول پر تو پھر ان کی ماننی ہے کیوں اگر مننی جی وہ واہج تو ادھر آئی تو, تو ہو گئی کرو یہ رو کی رکھا ہے اور رسول یہ نہیں دیکھنا ادرو وہی آئیے کہ نہیں وہ رسولا رسول فرما برداری کرو چاہے وہ آخر وہاں آئیے چاہے آخر نہیں آئی جو سمجھ نہیں آئی اپنے اشتہار سے اپنی سمن شریف لا جو کہ کرنا اطاعت مبارک اس طرح تڈے تازم ہے تصا انتظار نہیں کرنا حضور سے یہ نہیں پوچھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اے حکم جناب دا جڑا واہ آئیے ہاں اگر وہ تمہیں اختیار دے بولنے کا تو اور بات ہے اوے اوے اختیار دے دین شاور ہوم فل امر مشاورت اور کر لے ورنہ جاپ فرماؤں تصا کر گزرنا لہذا یہ سمجھنا کہ رسول صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اطاعت ہونی ہے اس دی نفی کرنے میں آیا اور, کرو نہیں اور امر تم کہے کہ سلطے آ گیا ہوں سلطان مسلمان ملک تم میں سے دجے گئے میرکم برادری نہیں برادے برادری ہونی ہے جن اسلام والی بردری جا سلمان بن اسلام امر تم مسے امر والے تم میں سے تو والے انہاں ان کا کرنی لیکن تکرار نہیں آیا میں کہہ رہا تکرار کیوں نہیں آیا یہ مشروط ہو گیا اتے جیل نہ جیل دیکھنا پینا مخلوق کی ماسیق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما نہیں ہے کسی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مخلوق نے پر اللہ نے بندہ ہے قانون ہوتا ہے کہ متکل اپنی کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے یہ یاتری کرینا ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لاک المخلوق کر سماسیت الخال اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما داری نہیں ہے اس کا مطلب میرے اسکول میں آپ شامل نہیں کیوں شامل نہیں ایک نا فرمانی سمجھ لیا نہیں نہ فرمانی جب ہو ہی آخ ہاں علماء فہا مجتہدین حکام ادھر نہ فرمانی کا امکان کیا بلکہ وقوع بھی ہو سکتا ہے جب وقوع ہو سکتا ہے تو ہر اللہ تعالی نے فرمایا ہے تجا ان کی مننی لیکن اترا نہیں آیا وہ دسیا ہے کہ ہر ایک نہیں مننی انہوں دی لیکن اتھے پھر ایک راز وکھرا دیچے نال نکتا یہ دسیا گیا کہ اس گل چ نہ رہنا کہ وہ شریعت دی ہی گل دی حاقم کی دی کیونکہ دو کال نے ایک کول فکا او لما کو مطابق دو پولی لمر دونوں امروال حکومت کے مان چ ان کو امر ع دو امر دو امرال انہوں کا یہ مطلب نہیں کہ جو شریعت کی کہیں وہ تم پر لازم ہے بات سمجھنا کیوں اگر شریعت کی کہیں تو شریعت کی وہ تو رسول اللہ کی بات پتی وہ رسول میں آ گیا جی میں فرق سی وی اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد واہ اللہ کی ہو اطاعت فرو رسول اللہ اپنی طرف سے سوچ کر حکم فرما دیں وہ بھی اطاعت فرو لیکن دوسرے اگلے جہاں انستے یہ آخر ہے کہ اے نہیں کہ وہ شریعت آخن نہ صرف یا کہ نجائز نہ یہ بڑا فرق ہے گلا یہ کیا نجائز نہ آخن اے کیا شریت بھی آخر اگر آخ دو شریعت پابندی آ جانی تھی لیکن ان کی دائرہ اللہ تعالی نے وسیع کر دتا وہ کی کہ چاہے اے شریعت کی گل شریت کرئی او مطلب نماز پڑھنے یا پھر یہ گل کہ جہی شریعت نہیں لیکن انہوں کی طرف بس تو فرب ہو جانی واجب ہو جانگی ضروری ہو جانی کرو گے تو اے بھی میں جان کا سبب بن جانا کتنے ہوں گل سنانا مثلا دیکھو شریعت پا اے حکم تو نہیں آیا نا کہ حاکم یا کہے پانی پلاؤ یہ کوئی بہت آئی, آئی؟ <تصفح> کرو لیکن جس وقت یہ کہہ دیں والدین کہہ دیں پانی جی والے دین مثال کے طور پر وہ لامے پام نہیں ہوگا لیکن اگر وہ کہہ کہ بیٹا پانی پلاؤ پتر میں تھکی اللہ تالی آئی باز نہیں آئی جسمت تو دیں گے. گا شریعت حکم جائز ان ہو جان بازو مٹیاں جد امر کہہ دین اگر وہ شریعت واجب نہیں انہوں کہ واجب ہو جانے امر مین ان فرما برداری کرو ہی کیا مطلب؟, مطلب, مطلب؟, مطلب کہ اگر یہ شریعت کہہ دین تو وہ تو ہے ضروری لیکن اگر شریعت نہ نہیں ہوا لیکن شریعت خلاف نہ ہونے لڑ آئی آئی آئی اللہ سرکے جاو آلہ حضرت امام اعلی سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے ہر مر تعالیٰ واقعہ مبارک لکھا فرما دینے آپ سلطان اسلام نے سدیا آپ کمیس مبارک پانا سی ایم بن, بن کے کلوتے سن کمیس پاؤن کی واری لائیے ادروہ کم دا سدا آ گیا ہے، سلطان اسلام دا سدا آ گیا آپ رضی اللہ تعالی نو امام الحرام امام غزالی دے استاد سرکار نے کمیس نہیں پایا ہا کم دی بار گاہ ہاتھ بن جا خلوتے نے ہا کم فرماجی کمیز میں اس واسطے نہیں پایا سدا آئے اللہ فرما دیا تھی اللہ تھی رسولا وا ممیز پانا میرے واسطے جائز سی لیکن سدے کوڈیا لونا فر ہو گیا کمیز پانا جائز نہیں سیا اللہ سمجھ آئی کہیں سن اللہ اللہ اسلام یار کی انسان دی روح نمتی فرما بردار ہے بھائی ایڈا وڈا امام امام غزالی رحمہ اللہ استاد قرآن کی سمجھ نا اور قرآن سے عمل ہے سدیا تو فرمایا ہون میرے کمیس پانا جائز نہیں سر اجی میں آ گیا حاکم بھی ایسے عجیب کہ اونا سا لینے نے ساہ اور اے ای ایسے عجیب کہ انہوں کا حل ویخ رہے انہوں نے بھی ساہ ل Sır行. اللہ یہ مسئلہ اتنے بس اتنے تک چڑھتے لمبا کرنا لما ہو جانا اتنے تک یہ سمجھ آگئی آیت مبارک متعلق جتنی تقریر چاہیے ہو گئی سمجھ نہیں لگی اور میں صرف اسیلت کرنا کہ اس ترتیب اللہ رسور بردار کر لو جی میں جیسی قرآن نے اگر کر لو تو اللہ تعالی طرف کیا کیا انم کیا, کیا, کیا اکرام کیا کیا سیلاد ہے پتا ہوں ایک بیل بی سنانا پاک نبی اللہ شریف بی بی مبارک مائی صاحب امام بحقی ربی اللہ تعالی حضرت میں جناب نو آسان کرانا یوسف بین اسماعیل سنانا بی پاک سیمر مائی بدھیر <سلام> ہے ہجرت کیتی پاک نبی صلی اللہ وسلم ولے سونے نبی پاک کی طرف ہجرت کر کے ہجرت ابتدائی دنیا ادر ہے اپنا ایک نو عمر جب بچہ بھی نہ لے آئی مدینہ شریف در پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک ہال ابتدائی وقت نہیں گزریا کی مطلب ہر یسر نہیں سنیا ابتدا یسرے بسی سی بنیا باندھ نے مصیبت دباو تبا دھر نے ہر بلا د ارے یسربی طربہ نہیں بنیا بیوائیاں نے وبا پھیلی کھڑی سی مائی صاحبہ بچے مبارک نبا لگ گئی ایسی بیماری مفتلا ہو گئی ہو گیا پتر دیکھ پیا بیمار ہو کے بچارا نبی اکرم صلی اللہ تعالی عرب وسلم شریف ہالی دعا نیسی سی فرمائی الا مدینے بچ ساری بیماریاں کٹ دے او شفاط رحمت والا بنا ہالے <سلام> دعا نیسی سی فرمائی جدو دعا فرما چڈیے شریف لا بے دہن شریف لا کے مریض نو تے دعا فرمانی اللہ دے پاک شہر ہے پھر شکے ہوئی مٹی شفا بن گئی مدینہ شریف دی مٹی شفا بن گئی لیکن اس وقت جدو مائی آئی ابتدا سی ہجرت ورود ابتداد سی اس واسطے بباوا کھڑیاں سن ببا پھیل گئی بچہ وباچارا بمار ہوئے جان نہیں جان بر نہیں ہو سکیا زندہ نہیں رح سکیا وفات پا گیا پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادیا اکھا بند فرمائی ہی میں مردے دیا اکھا بند کری دیا بند فرما گیا جاؤ ادھر کفن دفن تیاری کرو کفن دفن تیاری ہو گئی صحابہ فرما دینے آن دا یادا گیتا ہے، مائی آئی توجہ کر مائی آئی اے آن کے پتر دیرا ولو بیٹھ گئی اے دیئے یا مولا اللہ انی اصلم اے میرے مولا کسی ڈر خوف نال مسلمان نہیں ہوئی مٹو خوشی نہ ہی مان لیا تو لو وقت حالات زہدار ہو میں بوتوں کی پوجا چڑی نفرت کر کے میم کسی مارنکیاں نہیں دیا نہ ڈر محلے کو نفرت میرے سونے ربا میں رسبت محبوب وجرت کر کے آئی آپ چڈ کے آئی کے آئی لگ چی ہوں میرے سونے ربا اللہ ملاشمت اوسان او میرے پرور پرستانو خوش نہ کب کی آخر وطن چڈ گئے گئی محمد کے کال گئیے رب واسطے گئی پتر ملا یا مولا کریمالا دشمن بیا بدت خان میری وجہ دشمنا نو خوش نہ کر بت پرستان خوش نہ کر مولا ہاں کی کر ولا تحملنی نہیں مین ہاں مل بد مالا تا قتلی بے ہم مولا جا بوجھ نہ پاؤ مصیبت نہ پاؤ بوجھ مچک نہیں سکی میرے برداشت حوصلہ نہ نہیں کریم مہربانی کلا متا ہر رکھا کا دم ہے بن مالک فرمایا مائی بھی گل ہال پوری نہیں ہائی بچے نے پیر میں مائی آخری اللہ سونے سارے کم تیرے لالی کرنے کی مہربانی فرما میرے دشمنا خوش کر کی آخ گے چنگا ربل گئی رب دبی بل گئی اپنا پتری گلا بچیے ہک دم سجن اور سڈا لکھ دم بل دم سجن سڈا لم واری دے مارے مرد پشے سجن مجھے جنرل مل ہاتھ چہرے چڑھے ہر رکھا دمائے بال نے پیر ہلاکر صوبا دے کپڑا بہت واٹا ہے اٹھ کے بہ گیا ہے حتا قب اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ہے. زندگی مبارک بچہ ہے. آفرہ کو چلی گئی. ایسا دنیا تو اللہ تعالی نے اُنہیں زندگی واپس ہی کر دتی ہے معلوم ہو جا سکا جے دل خالص اس دی فرما برداری ہو جائے مولا انعام سک کیسی ع عجی گل تو بعد زندگی پاک الٹا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ بر موجود بڑا لمبا سی اللہ تبارک پاک مدینہ والے محبوب دا صدقہ و و اسلام کام ایمان مارے. اللہ آپ کی وقت رکھ لینا میں سفر اچھا گل سو بھائی میں سفر کرنا سبر دس بجے کتاب کرنا ہے پر سفر بھی کافی بھی کرنا اللہ فقار حضور مبارکی تصاویر سنتے رہ مڑ دیں دو شیر سنا د